قال الله سبحانه وتعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قلبتم على آقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی کافی سارے رسول گزر چکے ہیں اگر وہ وفات پا جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنا دین چھوڑ دو گے جو اپنا دین چھوڑے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا اور اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو جزا دے گا محترم بھائیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم اور ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء تشریف لائے وہ اپنے اپنے وقت میں اللہ کا دین آگے پہنچاتے رہے اور ایک وقت آیا کہ وہ اس جہان سے چلے گئے ایسے ہی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جہان میں تشریف لائے اور اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کی اللہ نے ٹارگیٹ دیا تھا رسلہ رسول بالخا دین الحق دین حق اور ہدایت دے کر بھیجا لیو دہرا ہوا دین گل تاکہ اس دین کو سارے دینوں پر غالب کر دے و لوکل حل اگرچہ یہ بات مشرکوں کو پسند نہ ہو تو نہایت مختصر وقت میں آپ نے یہ کام کیا اللہ کے فضل و کرم سے اور اس کے بعد آپ نے حجت الوداع کیا حجت الوداع کے موقع پر آپ نے صاف صاف فرمایا لوگو مجھ سے دین سیکھ لو لعلی لا لا الکم بعد جام حدا شاید اس سال کے بعد میری تمہارے ساتھ ملاقات نہ ہو یہ واضح قسم کا اشارہ تھا حج ہی کے دوران منا میں اییام تشریک کے دوران آپ پر یہ صورت نظر ہوتی ہے ادا جا انصر اللہ الفتح ورایت نا سید حلونفی دین اللّہ فواجہ اللہ کی مدد آ گئی فتح آ گئی اور آپ نے دیکھا کہ لوگ اکا دکا نہیں فوجوں کی فوجیں مسلمان ہو رہے ہیں فصب بے بہم درب کا اب تو اللہ اللہ کیا کر اللہ کی تسبیح بیان کیا کر استغفار کیا کر ان کان ہوکا توابا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں سبحانہ ربی العظیم پڑھتے تھے سجدے میں سبحانہ ربی العلیٰ پڑھتے تھے جب یہ صورت نازل ہوئی فصب بحمد رب کا تصبیح حمد ازتغفار تو پھر آپ رکوع اور سجدے دونوں میں سبحان اکلّہ مبانا البحمدا اللہ مغفرلی یہ پڑھا کرتے تھے سبحان اللہ بھی آ گیا اس میں الحمدللہ بھی استغفار بھی سبحان اک اللہ ہم ربانہ وبحمد اللہ مغفرلی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کان یہ تول القرآن صورت میں جو حکم دیا گیا تھا آپ اس حکم کے مطابق یہ والے کریمات رکوس سجدے میں پڑھتے تھے سبحان ربی العلیٰ بھی جائز ہے سجدے میں سبحانہ ربی العظیم بھی جائز ہے رکوع میں لیکن یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یہ بھی پڑھنا چاہیے ایک دن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی شعرا میں بیٹھے ہوئے ہیں بزرگ بزرگ ہستیاں بیٹھی ہوئی ہیں کہنے لگے کہ حضرت امیر المومنین آپ یہ بزرگوں کی مجلس میں عبداللہ بن عباس بچے کو کیوں لے کر آتے ہیں بچے لانے ہیں تو ہمارے بھی بچے ہیں ہم بھی لے آیا کریں فرمانے لگے اچھا یہ بتاؤ کہ اذا اعجاجا انصر اللہ والفتح سے کیا مراد ہے کہنے لگے جی بشارت ہے فتح کی اللہ کی نصرت کی لوگوں کے دین میں داخل ہونے کی ابن عباس رضی اللہ عنہ چھوٹی عمر کے تھے کہا آپ بتاؤ اس سورت سے کیا مراد ہے کہا اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر عمر بن خطاب فرماتے ہیں میں بھی یہی بات اس کے اس سور سے جانتا ہوں جی یہ بچہ جانتا ہے یہ علم میں قرآن کی تفسیر میں بہت مہارت رکھتا ہے اس لیے میں اس کو چھوٹی عمر ہونے کے باوجود اپنی مجلس سے شورا میں بٹھاتا ہوں اللہ اکبر وہاں سے واپس آ گئے حج ہو گیا ذلحجہ گزرا محرم گزرا سفر گزرنے جا رہا تھا آخری دن تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی شخص کا جنازہ پڑھایا واپس آئے تو آپ کے سر میں درد شروع ہو گیا سر کا درد بڑھتا گیا اللہ اکبر فرمایا میرا سر بہت درد کر رہا ہے عائشہ اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو بلاؤ میں ان کے لیے کچھ لکھ دوں ایسا نہ ہو کہ میرے بعد کوئی اور تمنا کرنے والے کھڑے ہو جائیں صحیح مسلم کی حدیث ہے اس کے بعد بخاری میں بھی ہے اس کے بعد فرمانے لگے اب اللہ والمؤمنون الا ابا بکر اللہ بھی انکار کرتا ہے مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر کے سوا اور کوئی آگے نہیں آ سکتا دن اور گزرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماری کے باوجود گیارہ دن نمازیں پڑھائیں بیماری بھی تھی آخری نماز پڑھائی عشاء کی تین دن وفات سے پہلے مغرب کی نماز پڑھائی اس میں عرفن پڑھا اس کے بعد عشاء کی نماز نہیں پڑھا سکے فرمایا مرو ابا بکر فلی ابو بکر سے کہہ دو نماز پڑھائے عائشہ صدیقہ فرماتی میں خیال کرتی تھی کہ لوگ بد شگونی لیں گے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسلے پہ چڑھ گیا ہے میرے والد صاحب کی بےعزتی ہوگی تو میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ مسلے پر کھڑے ہوں میں نے کہا حضرت آپ کسی اور کو بول دیں عمر بن خطاب کو بول دیں میرے والد کا دل بہت نرم ہے وہ نہیں کام کر سکیں گے آپ نے غصے سے فرمایا میں کہتا ہوں ابو بکر کو کہو نماز پڑھائے ان نہ کن یوسف جیسے یوسف علیہ السلام کو اپنے اصل موقف سے مصر کی عورتیں فسلا دینا چاہتی تھی اسی طرح تم مجھے اپنے اصل موقف سے پھسلانا چاہتی ہو میں اپنے موقف پر ڈٹا ہوں ابو بکر کو کہو کہ میرے میرے مسلے پر نماز پڑھائے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھائی ایک دن فرمانے لگے ایسے کرو مجھ پر سات کنوں کا پانی ڈالو مختلف سات کنوں سے پانی لا کر ڈالا گیا آپ کا بخار کم ہوا مجھے مسجد میں لے جاؤ مسجد میں گئے جا کر ممبر پر تشریف لائے لوگوں کو خوشی کی انتہا ہو گئی لوگ پہنچ گئے وہاں آپ نے ان کو وصیت کی اور فرمایا آج تک میں نے اگر کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی کی ہو کسی کو لفظ برے بولے ہوں وہ بدلہ لے سکتا ہے کسی کو جسمانی تکلیف دی ہو تو میرا جسم حاضر ہے وہ بدلہ لے سکتا ہے اس کے بعد آپ نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد دوبارہ اسی طرح ممبر پر تشریف لائے پھر وہی کلمات دہرائے اور پھر فرمانے لگے اللہ تبارہ کا و تارہ نے ایک بندے کو اختیار دیا تھا کہ وہ دنیا میں جتنا چاہے مال املاک لے لے جتنی چاہے دولت اور ٹھاٹھ باٹھ لے لے اور چاہے تو آخرت کی جھاٹ بھاٹ اور رب کا پڑوس بننا پسند کرے لیکن اس بندے نے اللہ تعالیٰ کے پڑوس کو پسند کیا ہے جب یہ بات کی تو وکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے رونے لگ گئے اور فرماتے ہیں فتع نہ کا بھی آبا میرے ہمارے ماں باپ قربان جائیں آپ پر لوگ کہنے لگے اس بزرگ کو کیا ہو گیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی بندے کی بات کر رہے ہیں ان کو کیا ہو گیا ہے حقیقت یہ تھی کہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے اور کون ہے انہوں نے کیا اختیار کیا ہے اس کے بعد صرف ایک دفعہ دوران مرد آپ مسجد میں تشریف لائے ہیں ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں حضرت فضل بن عباس اور علی بن نبی طالب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جس طرح یہ مسلح ہے اس طرف آپ کا گھر تھا گھر سے سیدھا ہو تو مسلے پر آج بھی قبر مبارک وہیں پر ہے جب آپ تشریف لائے تو وہ بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور پیچھے ہٹنے لگے کہ میں سب پہ کھڑا ہو جاتا ہوں آپ نماز پڑھائیں آپ نے اشارہ فرمایا کہ نہیں آپ مسلے پر ہی رہیں آپ ان کے الٹے پہلو پر کھڑے ہو گئے بیٹھ گئے آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی تکبیرات ابو بکر صدیق باواز بلند لوگوں کو سنا رہے ہیں اس طرح آپ نے وہ نماز پڑھائی پھر آخری دن تین دن وفات سے پہلے مغرب کی آپ نے نماز پڑھائی تھی عشاء کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے پڑھائی ہے تین دن مسلسل ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نمازیں پڑھائی ہیں بیچ میں یہ ایک وقت آیا ہے کہ آج آدھی نماز آپ نے ساتھ پڑھی یا پوری اور ایک دن اچانک جس دن وفات ہوتی ہے آپ نے گھر کا پردہ ہٹایا دیکھا کہ وہ بیج میں نے جو لگایا تھا وہ تناور پودا بن چکا ہے وہ تناور درخت بن چکا ہے آپ ساتھیوں کو نماز پڑھتا دیکھ کر مسکرا دیئے قریب تھا کہ صحابہ کرام نمازیں چھوڑ کر آپ کی طرف آ جاتے آپ نے دوبارہ مسل آپ نام پردہ اندر کر دیا اور آپ اندر تشریف لے گئے اس کے بعد آپ کو کسی نے نہیں دیکھا بارہ ربیع الاول چاشت کے وقت آپ نے اپنی بیویوں کو بلایا ان کو نصیحت فرمائی پھر اپنی بیٹی کو بلایا ان کے کان میں راز کی بات کی تو وہ رونے لگ گئی پھر دوبارہ بلایا پھر راز کی بات کی تو وہ ہنسنے لگ گئی بعد میں انہوں نے بتایا کہ مجھے پہلے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں تجھے چھوڑ کر جا رہا ہوں اس سے وہ رونے لگ گئی تھی اور اس کے بعد فرمایا کہ سب سے پہلے دوبارہ ملاقات تیری میرے ساتھ ہوگی اور اللہ تعالیٰ تجھے عورتوں کی سردار سربراہ بنائے گا اس سے وہ ہنسنے لگ گئی یہ سب باتیں کیا دلالت کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض کی اتنی شدت ہے کہ پانی کا ہاتھ بھگو بھگوبو کو منہ پر لگاتے ہیں کبھی کپڑا گیلا کر کے منہ پر لگاتے ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ایک دن ایسے ہوا کافی سارے لوگ جمع تھے بیماری کی حالت تھی آپ نے فرمایا میرے قریب لاؤ کوئی چیز میں لکھ دوں وسیعت کر دوں عمر بن بالخطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بہت شدید تکلیف کی وجہ سے آپ یہ فرما رہے ہیں آپ پر طرز آ رہا ہے آپ کو ہماری فکر پڑی ہوئی ہے حضرت آپ ہماری فکر نہیں کریں حسبنا کتاب اللہ اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی ہے کہا نہیں کوئی بعد میں تمنا کرنے والے کھڑے ہو جائیں ایسا نہ ہو میں لکھ دیتا ہوں کچھ ساتھی کہہ رہے ہیں لکھنا چاہیے کچھ ساتھی کہتے ہیں نہیں لکھنا چاہیے اس کے بعد جب آوازیں مختلف ہوئی تو آپ نے فرمایا سب یہاں سے چلے جاؤ میرے پاس شور اچھا نہیں اختلاف اچھا نہیں اس پر بہت باویلا کیا جاتا ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وصیت کرنا چاہتے تھے یہ کون سی بات ہے بھائی آپ کہتے ہو اس کی کرنا ان کی کرنا چاہتے تھے کوئی اور کسی اور کی کہہ سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان سے لکھا نہیں یا لکھنے نہیں دیا گیا اب بقول تمہارے تو وہ زبان سے بول سکتے تھے پھر تم مجھے لکھنے نہیں دے رہے ہو تو میں زبان سے بولتا ہوں کہ میں فلاں کو اپنے بعد و خلیفہ بنا کر جا رہا ہوں زبان تو آپ کی کوئی روک نہیں سکتا تھا ایسی کوئی بات نہیں جو زبان سے آپ نے بولا ہے وہ صاف صاف بولا ہے حو اللہ المو من اللہ بکر اللہ بھی انکار کرتا ہے اور مومن بھی انکار کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کے سوا اور کوئی آگے نہیں ہے اس کو بہت اچھالا جاتا ہے اس میں کوئی چیز نہیں ہے ایسی اچھلنے کی اس کے بعد آپ کئی دن زندہ رہے ہیں بعد میں کچھ بول دیے ہوتے کسی اور نے دعویٰ کر دیا ہوتا میں کہتا ہوں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک بار دعویٰ کیا ہو کہ میرے نام پہ وسیع تھی تم کون ہوتے ہو انہوں نے خود بھی دعویٰ نہیں کیا تو یہ کیا بات ہوئی آپ لوگوں پر کوئی چیز تھوپنے سے بہت پرہیز فرماتے تھے ایک دن مدینہ میں ریٹ بہت چڑھ گئے لوگ آئے کہنے لگے اللہ کے رسول علیہ السلۃ السلام یہ کچھ لوگ ناجائز منافع لے رہے ہیں آپ چیزوں کے ریٹ طے کر دیں تاکہ لوگوں کو فائدہ ہو جائے فرمایا انَ اللہ حولم سیرالقابد الباسط اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے رزق کھولتا ہے وہی کبھی مصلحت کے لیے تنگ کرتا ہے اور وہی ریٹ طے کرتا ہے میں امید رکھتا ہوں کہ میں قیامت والے دن رب الجلال سے ملاقات کروں گا اور کوئی شخص مجھے یہ کہنے والا نہیں ہوگا کہ آپ نے مجھ پر ظلم کیا میں فکس کر دوں ریٹ کسی پہ زیادتی ہو جائے کل مجھے پوچھ لے میں یہ کام نہیں کرنا چاہتا خلافت کے معاملے میں آپ نے آپ چاہتے تو نام لے دیتے چھوٹا سا کلمہ ہے میرے بعد ابو بکر صدیق امیر ہوگا بات ختم آپ نے یہ بات نہیں کی سراہت نہیں کی اشارے فرمائے ہیں فرمایا میرے بعد مسجد نبوی میں جتنے لوگوں کے گھروں کے دروازے کھلتے ہیں سب کے بند کر دینا ابو بکر کا دروازہ کھلا رکھنا فرمایا جتنے لوگوں نے میرے ساتھ خیر کا کام کیا تھا سب کا بدلہ میں دے چکا ہوں ابو بکر صدیق احسان اتنے ہیں کہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا ایک عورت کہتی ہے میں اگلے سال آپ کو کہاں ملوں فرمایا اگر میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر کو مل لینا میں نہ ہوا تو میرے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مل لینا یہ سب اشارے ہیں میرے مصطفیٰ علیہ سرات السلام کے جو آپ نے فرمائے ہیں مسلح پر کھڑا کر دینا امامت دے دینا اپنے ہوتے ہوئے اپنے جانے کے بعد تو امامتیں کئی لوگوں کو ملی ہیں جہاں بھی آپ سفر کرتے تھے पीछे کسی کو کھڑا کر کے جاتے تھے لیکن آپ نے ہوتے ہوئے جس کو امامت دی ہے اس کا نام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالیٰ پھر آخری وقت آتا ہے عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں آپ تین دن پہلے ہی آپ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا میری کل باری کہاں ہے میری باری کل کہاں ہے سب بیویاں بی سمجھ گئیں کہ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں جانا چاہتے ہیں سب نے بخوشی اجازت دے دی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیانہ باقی سب زیادہ عمر کی تھیں یہ نوجوان تھیں یہ زیادہ خدمت بھی کر سکتی تھیں آپ ان کے گھر میں رہے آخری دو تین دن آپ نے وہاں گزارے فرماتی ہیں میں نے آپ کو اٹھا کر کے اپنے سینے کے ساتھ آپ کا سر مبارک لگایا ہوا تھا اتنے میں میرا بھائی آتا ہے مسواک لے کر مسواک کر رہا ہے تو آپ نے اس پر دیکھنا شروع کر دیا میں سمجھ گئی کہ آپ کو مسواک چاہیے ہے میں نے مسواک توڑ کر اپنے منہ میں نرم کر کے آپ کو دی آپ نے مسواک کی تو آخری وقت میں میرا اور آپ کا تھوک اللہ تعالیٰ نے ملا دیا میرے سینے اور میری جھولی میں آپ نے جان دی یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرف دیا ہے آپ نے ہاتھ مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا رفیع کے آلہ کو ملنا چاہتا ہوں رفیع کے آلہ کو ملنا چاہتا ہوں مجھے یاد آ گیا کہ چند دن پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم نے فرمایا تھا کہ اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے وہ چاہے تو اوپر والے دوست پسند کر لے چاہے تو نیچے والے دوست پسند کر لے لگ رہا ہے کہ ہمیں پسند نہیں کریں گے یا اپنے اوپر والے دوستوں کو پسند کریں گے ہاتھ اٹھایا ہوا تھا اور ہاتھ نیچے گر گیا اس عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہیں مجمع لگایا ہوا ہے جو کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں میں اس کی پٹائی کروں گا وہ حضرت موسا جیسے چالیس دن کے لیے ٹور پر گئے تھے آپ بھی کچھ مدت کے لیے کہیں گئے ہوئے ہیں واپس آئیں گے اور ان لوگوں کی ٹانگیں توڑیں گے جو کہتے ہیں کہ آپ فوت ہو گئے اب بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے بیٹی کے گھر گئے آپ کے منہ مبارک سے چہرہ مبارک سے پرتہ ہٹایا آپ کے ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا اے اللہ کے حبیب اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا وہ وفات جو ہونی تھی وہ ہو گئی ہے اس کے بعد باہر نکلتے ہیں اب عمر بن خطاب سے کہا چپ ہو جا وہ جذبات میں تھے وہ چپ نہیں ہوئے لیکن ادھر جب ابو مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے بولنے لگ گئے تو مجمع سارا ادھر آ گیا خطبہ میں سنونا ارشاد فرمایا اور کہا منقان یاب المحمد الف محمدن قدمات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا رب فوت ہو گیا وہ من قان جو رب کی پوجا کرتا تھا فإن اللہ اللہ يموت وہ زندہ ہے اور کبھی فوت نہیں ہوگا پھر یہ آیت پڑی وما محمد اللہ رسول محمد اللّہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم قد حرت میں قبل رسول ان سے پہلے بھی کئی رسول اس جہان سے جا چکے ہیں اف اماطا بتیرا اگر وہ فوت ہو جائے یا شہید کر دیے جائیں انقلب تم اعلیٰ آکاب کیا تم اپنے پاؤں پر پھر کر دین چھوڑ دو گے جو اپنا دین چھوڑے گا وہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا اور جو دین پر قائم رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو جزا دے گا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں یوں لگا جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے سب کی زبانوں پر یہ آیت چلنا شروع ہو گئی اور سب کو یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جہاں سے جا چکے ہیں قرآن حکیم نے اس بات کے متعدد جگہ پر اشارے فرمائے ہیں فرما فہم الخال کیا آپ وفات پا دیں تو کیا یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے یہاں پر کل نفس المعت ہر بندے کو جانا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن بڑا عظیم دن ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن جنت میں گئے اسی دن نکالے گئے اسی دن قیامت قائم ہوگی اس دن مجھ پر زیادہ درود پڑا کرو تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے صحابہ کرام کا عقیدہ سن لو یہ کہتا ہے اللہ کے رسول علیہ اللہۃسلام کئی فا آپ پر کیسے پیش کیا جاتا ہے کئی فیور علیہ کا وقت آپ پر یہ درود کیسے پیش کیا جائے گا جب کہ آپ مٹی میں مٹی ہو جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ کیسی بات کر دی گستاخی کر دی یہ نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھا نہیں سکتی اللہ اکبر ایک ایک بات اس بات کی دلالت کرتی ہے ایک ایک بات اس بات کی دلالت کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کا ذہن پہلے سے بنایا ہوا تھا اور یہ بھی بات فرمائی آپ نے عائشہ وہ جو یہودی عورت نے زہریلی بکری مجھے کھلائی تھی زہریلی بکری کا گوشت کھلایا تھا خیبر کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس کے زہر کو لیٹ کیا اس کی تاثیر کو اب وہ اس کا زہر میرے دل کی رگ کو کاٹ رہا ہے اب اس کا زہر میرے دل کی رگ کو کاٹ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہر سے فوت ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شہید ہوئے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کے قاتل یہ یوتی ہیں ظالم تو ان حالات میں میرے عزیز بھائیوں آپ یہ سمجھ لیں کہ اللہ کبھی وفات نہیں پائے گا حی اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ان کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو خارجیوں نے دو مشن بھیجے تھے ایک حضرت معاویہ بن بنبی سفیان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک علی بن بنبی طالب رضی اللہ عنہ کے خلاف حضرت معاویہ کے خلاف بھیجا ہوا مشن ناکام ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھیجا ہوا مشن کامیاب ہوا فجر کی نواز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے خنجر مار کر شہید کر دیا اس کے بعد حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ظالموں نے کربلا کے میدان میں چاروں طرف سے گھیر کر ان کی سلو جوئی کے سارے آپشن اور مطالبے نہ مان کر ان کو مظلوم بنا کر شہید کیا ہے یہ سارے دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے ہمارا ایمان ہے یہ شہید ہو گئے اور یہ جنت کے اعلیٰ مقام پر ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کا تو کوئی ان اندازہ نہیں لگا سکتا حضرت حسین جوانوں کے سربراہ ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اعلیٰ مقام پر ہیں لیکن سارے کے سارے رب کے شریک نہیں ہیں ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے رب ہوتے تو دنیا سے نہیں جاتے تھے اس مہینے جو ٹرائل چلایا جاتا ہے سارے پاکستان میں وہ کیا ایک کہتا ہے اللہ مدد ایک کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ مدد یہ بھی آئے گا اگلے مہینے اور ایک کہتا ہے علی مدد اور ایک کہتا ہے یا حسین ایک کہتا ہے اللہ جانے دوسرا کہتا ہے علی جانے تیسرا کہتا ہے شبیر جانے میرے عزیز بھائیوں یہ سارے کے سارے شخصیات اعلیٰ ترین ہیں ان کی قدر اور منزلت بہت زیادہ ہے لیکن ان میں سے کوئی بھی رب نہیں ہے یہ سارے کے سارے مخلوق کی کیٹاگری سے ہیں اور یہ سارے کے سارے دنیا میں ایک کردار پیش کر کے جا چکے ہیں آج بڑے بڑے دماغ بھی یا علی مدد کے نعرے لگاتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے بیٹے کی مدد کو نہیں پہنچے اپنے بیٹے کی مدد کو نہیں پہنچے نہ بیٹے نے یا علی کا نعرہ لگایا خود اپنے اوپر حملہ ہوا مظلوم شہید ہوئے آج وہ کئی صدیوں کے بعد تیری مدد کے لیے آتے ہیں مسلمان اپنا عقیدہ درست کر اپنا عقیدہ درست کر بہت بڑی کمیونٹی پاکستان کا تقریباً 80% اس مخ کا شکار ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہو گئے کہ نہیں بہت ہو گئے یہ حیاتی ہے اور یہ مماعتی ہے اور یہ اختلاف صرف ایک مجلس کا نہیں ایک مسئلہ ڈسکشن کے حساب سے نہیں بلکہ باقاعدہ اس کی بنیاد پر اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی ہے آخر تک پھاڑا گیا ہے اس قوم کو مسئلہ بالکل صاف ہے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم و نہیں پائی آئش حضرت تو پھر بتائیں حضرت فاطمہ پوچھتی ہیں حضرت آنس رضی سے کہ آنس تمہارا دل کیسے چاہا کہ التراب. کیسے, کس دل کے ساتھ انہیں اپنے نبی کے اوپر مٹی ڈالی تھی اگر کچھ بھی نہیں ہوا تھا تو کیوں ڈالی تھی اگر کچھ نہیں ہوا تو کن کی کمر مبارک ہے وہاں پر عجیب کہانی ہے بالکل عقل کا سوئچ آف کر دیا جاتا ہے کوئی بات سمجھنے کی ہے یہ یہ کوئی مسئلہ ہے کہ جس پر بحث کی جائے مسئلہ تو یہ ہے کہ تجھے قبر میں کیا سوال کیا جائے گا اس کی تیاری کرو حشر میں تو اس سے کیا پوچھا جائے گا اس کی تیاری کرو اپنے عقیدے کی اصلاح کرو اپنے عمل کی اصلاح کرو اس کی طرف کو چھوڑ کر ایسی ایسی بہتیں جن کے اندر کوئی چیز نہیں جس سے کچھ نکلتا نلتا نہیں جس میں کوئی فائدے کی بات نہیں اس میں کوم کولجھا دیا جاتا ہے. تو اس لیے عزیز بھائیوں اچھی طرح سمجھ لو ہمارا رب اللہ ہے وہ خالق ہے اور باقی ساری شخصیات جن کو رب کے مقابلے میں بکارا جاتا ہے یہ سب مخلوق ہیں اور ان میں سے کوئی بھی رب کا مقابلہ کرنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے اور من کرنے کی توفیق